سورت القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً سورت الفرقان سورت الشعرا سورت النمل سورت القصص یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے پھر چار وہ ہیں کہ جن میں وہ بالکل نمایاں قدر مشترک ہے کہ اس میں الفلامیم الفلام علیف علام علی فلامیم تو چار چار کے یہ دو سب گروپس ہیں ان آٹھ صورتوں کے لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقطرات کے ہے باقی دو تاثیر نیم سے ایک تاثیر سے اور ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر و بیشتر صورتیں جو آئی ہیں تاہا سورت جو ہے اس میں توئے آئی ہے شروع میں اور اس میں بھی اکثر و بیشتر حصہ حضرت موسا علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے یہ تاثر نیم تاثم ان میں بھی آپ نے حضرت موسا کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات نے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کی ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہے عربی اور عمرانی زبان کے یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہے اور بعض کے جو ہیں جیسے چینی زبان ہے وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفابیٹس بڑے ہیں تو عمرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا اشیاء ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں بس توئے کو وہ لکھتے ہیں سانپ کی طرح اگر جو ناگ جو ہے اس پھر اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے یہ توئے تو, تو جو ہے وہ گویا سانپ کی علامت ہے نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے نون یوں کرتے ہیں اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دیں تو بالکل مچھلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈرائنگس ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے اس لیے زن نون کہا گیا مچھلی والا اور قرآن مجید میں ایک صورت سورہ نون جس میں جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر کہ جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا تو اس اعتبار سے حروف مقطعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں تو یہ جو سورتیں ہیں سورہ شعرا اس میں باڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورج تاحب میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آٹھ میں سے پانچ رقوع پورے حضرت علیہ السلام کے حالات پر ہیں اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص اس میں بھی حضرت عبوسا علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے لیکن مدین پہنچ کیسے پہ گئے یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا یہ جو تو گویا کہ اس تدریس سے حضرت ابوسا کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ آراف میں پھر اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو تین صورتوں میں ملے ہیں اور بالکل ابتدائی دور کی جو چیزیں وہ صورت میں ملیں گی تاثیم تلک آیات الکتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے نتلو علیہ موسا و فرعن ابلحق اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت اموسا علیہ السلام کے بارے میں ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسا کے اور فرعون کے بالحق حق کے ساتھ قومی یو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں ان نفراؤ <الْعَوض> نے فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں بہت ادھم مچایا تھا وجال اہل حاشیان اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا حاکم اور محکوم ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شریر ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھیں یوزب بیو ابنا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا نساہم اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو انحو کانا من المفسدین یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا وہ نورد و نما الین اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کے جو دبا دیے گئے جنہیں, جنہیں ستایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پیسا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر احسان فرمائیں فر عرگ زمین میں ورنہ جانحم انہیں کو امام بنائیں اب ان کو دنیا میں طاقت دیں سربلندی دے۔, سربلن دے ورنہ جالحم الوارثین اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں ونت کے نہ لم فل اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں ونورے یا فرعون اب حامن اب جنوع ہما من ہم اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی حامان کا وزیر تھا اور فرعون کو اور حامال کو وجنودہ ہما اور ان دونوں کے لشکروں کو من ما قانو یا جنون جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اب ما قانو یا حضرون میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آگئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیل میں اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا تمہیں ختم کر دے گا اسی خواب کے بعد اس نے جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجین میں یہ ہے کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائیدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا یہی معاملہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے البتہ تالمود میں اس کا ذکر موجود ہے اور تالمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں ماں کالو یا سنون کی ایک دوسری توجہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہو بلّہ عالم لیکن ایک دوسری توجہ بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں بالکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کوئی بیس سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں جو نش بندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ خطرہ بن جائیں گے لہذا ان کو روکنے کے لیے وہ نسبندی اور جبڑی نسبندی پھر اس میں طرح طرح کے طریقے اختیار کیے گئے اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مار کے ایک اندر بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے کہ اندرا گاندھی جو ہار گئی تھی تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس تیزی کے ساتھ ان کی افزائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینا اولاد ہے انہیں قتل کیا جا رہا تھا بہرحال یہ دونوں توجیہات ممکن ہیں ہے ولّہ عالم وینا اللہ موسا فیضا خفت علیہ ہے فالکی ہے فلم ولا تخافی ولا تحت انار وجہ من المر صدق اللہ عظیم اور ہم نے وہی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پکڑے جانے کا خوف ہے فالکی ہے فل یم تو اسے ڈال دینا دریا میں نیل میں ولا تخافی ولا تحری اور کوئی خوف نہ کھانا کوئی رنج، رنجیدہ مت ہونا اناروہ الک ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا دیں گے تمہاری طرف تمہارے پاس واپس لے آئیں گے بجائے ہو من المرسلیم اور اسے ہم نے بنانا ہے اپنے رسولوں میں سے فلطخت ہو آلو تو فراؤنگ کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اسی سے لفظ لقتا بنا ہے لقتا کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے تو لقتے کے یہاں کام ہے پھر شریعت کے اندر فلطق اٹھا لیا اس کو آل فرعون آل فرعون نے فرون گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا ان کو یہ معلوم تھا بلکہ یہ نتیجہ ہے یہ گویا کہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے سبند نکالا دریائے نیل سے بعد میں ان کے لیے وہ ایک ان کے تکلیف کا موجود بنا ان نفراون و حامن و جنود کارو خواتین یقین فرعون, فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے خطا کا وقالت عمرات فراون اور کہا فرعون کی بیوی نے لی و لک یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ میرے لیے بھی اور تیرے لیے بھی فرعون سے کہا اپنے شوہر سے لا تک تو ہو اسے قتل نہ کرو ایسا ہو سکتا ہے یہ ہمیں کو نفع پہنچائے مفید ہو ہمارے لیے اور نتم ہوا لگا بالکل وہی الفاظ ہیں جو امراۃ العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نے کوئی فائدہ پہنچے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں وہ ہمراہ یا شرول اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے وہ اسماف ہوا تو میں موسا اور ادھر موسا کی والدہ کے جذبات جو ہیں اس کے اندر حیجان پیدا ہو گیا ان کا دل جو ہے اڑ گیا اڑا اڑا ہو گیا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر سو طرح کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے ان کاگت لطبدنی میں وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاید ظاہر ہی کر دیتی بھنڈائی پھوڑ دیتی لو ربطنا ربت قلبہ اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کو باندھ نہ دیا ہوتا ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو نیتا من علم تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے وقالت اختے ہی اس سیے اور موسا کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسا کی کہا اس اس اس کی بہن سے ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل وہ دیکھتی رہی اس کو انجلو بن اجنبی ہو کر کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اتفاقت میں بھی دریا کی کنارے جا رہی تھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ دکھ چڑھ آ رہا ہے شڑون انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے پورے اپنے ارادے کے ساتھ وہ حرمنہ مراض یا من قبل اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھیں اس کو لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اس کی مشیت ہے اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے وہرمن علیہ مراض امن قبل فقالت اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی اتنا بچہ اچھا ہے خوبصورت ہے والقیت والے کو محبت ہم پڑھائے ہیں سورہ تاہ میں ایسے مہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤ ڈالا تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا کون دودھ ابھی خیال کہ تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو عالت تو اس نے کہا حل ادال یا فلون نہ کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے اس کو پال دیں گے تمہارے لیے بہم لہو راسور اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں فرد نہ ہو اللہ ہی کہا تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کے گود میں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں ولا تحزمہ اور وہ رنجیدہ نہ ہو ول تالما نواد اللہ حقاً تاکہ اس کو معلوم ہو جائے امسا کو اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا ولاکن اکثر احمد لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ورما بلگا شدھ ہو عَتْ آستوا تین حکما اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا جوانی کو پہنچا بھرپور جوانی کو اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا استوا آپ اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطلی قواہ ہیں وہ پورے اعتدال کے ساتھ جم گئے آتے حکم و علما ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ مل گئی لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے تو حکم حکمت اور علم دیا وہ قزار قرض محسن اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں احسان کی نبش اختیار کرنے والوں کو نیک وکاروں کو بدخل مدینہ اعلیٰ ہی نے غفلتی من نہ اور ایک روز داخل ہوئے گاؤں میں شہر میں ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے اب یہ دیر میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں اور بستی جہاں پر کہ زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ کوئی ان کا شہر کی کا مرکزی مقام ہوگا اور یا تو یہ کہ اعلیٰ صبح کا وقت ہوگا جب کہ ابھی لوگ بری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں گھروں میں ہیں یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ کیرونا کر ہیں وہ داخل ہوئے دخل المدینت علیہ نے غفلت مینا لیا جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ افلت میں تھے فوجد فیحا رجول نے یکت تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے حاضہ منشیت ہی یہ اس کی اس کی قوم میں سے تھا ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی وہ ہاضا مینا دو اور دوسرا تھا کہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی وہ قبتی تھا فسٹاس النزیم منشیت ہی تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسا کی قوم میں سے تھا من عظمی اس کے مقابلے میں جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا فوقدہ موسا تو حضرت موسا نے اس کی مدد کے لیے اقدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو فقضہ علیہ اور اس کا کام تمام کر دیا اس ایک ہی طرف سے وہ شخص ہلاک ہو گیا کالحاظ من والی شیطان اب تنبو ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا شیطان کا عمل ہوا ان نحو مدل و مبین ان کی نیت قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا ان یقینا شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا قال رب انی ظلمت نفسی فقفر لی فغفر اللہ انہوں نے عرض کیا اللہ سے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر پس مجھے بخش دے اور پرس اللہ نے اسے بخش دیا ان هو الغفور الرحیم یقینا وہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا رہ فرمانے والا قدر رب بیمان علیہ فلن اکونظہیر اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جب مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا کسی غلط کار شخص کا فاصبہ خواہ فن یہ اب صبح کے وقت ان پر جو ہے شہر کے اندر وہ صبح ہوئی انہیں صبح کو جب اٹھے خواہ فن اب خوف تاریخا کہ مجھے ایک شخص قتل ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی جس نے قتل کیا ہے قاتل کون ہے اب یہ گراس کھل نہ جائے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خائفن فن خوف زدہ بھی تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے چوکن نے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آ رہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو فیض الحبل سے تصد ہو تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے پھر کر رہا ہے کہ میری مدد ان لگ البی حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو سری کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی قمتی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں قیمتی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے آج پھر تم نے ایک دھگڑا مور لے رکھا ہے تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو غوی گھت سے بڑھنے والے اور موبی کل کھلا فلادہ بل ہوا دل نہ یہ بات تو کہیں اس اس رائری سے لیکن کوشش یہ کی ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن کون سے تھا اس کو پکڑ لے جو زیادتی کر رہے تھے اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے تو اس کو پکڑے آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے وہ یہ شخص اسرائیلی کی مجھے مجھے صدا دینے کے لیے آ رہا ہے جو کہا یہ تھا کہ اندر لغوی المبین تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو اس نے سوچا کہ مجھے پکڑنے کے لیے ایک اقدام کر رہے ہیں کالا موسا اب وہ خود بال اٹھا چیخ اٹھا اس نے کہا اے موسیٰ ترید ان تخت تو کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو کما قتل تو نصف بھی لفظ جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا بولا کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسا علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ان تورید الا انتقلا جب بار ان سے اے موسیٰ واقع تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ وما ترید ان انتقور من مسلمین اب کیونکہ وہ شریر شست تھا خود بدماش تھا چاہے چاہے اسرائیلی تھا لیکن اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے بات اردو انتقن ہے میرے اور تم نہیں چاہتے کہ تم مسلمین میں سے بنو اسلحہ کرنے والوں میں سے بجار رد علم نقص المدینہ تصا اب یہ کہ ہو سکتا ہے این اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرے سے اکثر مدینہ ہو مدینے کا جو دور کا حصہ تھا وہی جیسا کہ میں نے اس کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرب ہوں گے اور وہی پر فروغ کا محل بھی ہوگا وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جہاں رج المن نقص المدینت شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا یا سا دوڑتا ہوا کالا یا موسا اور اس نے یہ کہا کہ اے موسا ان المدا یا تمیرون کا یہ جو درباری لوگ ہیں جو جو سردار ہیں قوم کے وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لے یکتنو کہ تمہیں قطع کر دیں یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قطل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک کپتی مارا گیا ہے ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری یہ غلام قوم کا ایک فرد جو ہے ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس قتل کر دیا جائے اِن بلا یاتربل یقروق خود انی لقم اناسیں تو اب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں فخرا جما خواہ فن یترقب. تو نکلے وہاں سے حضرت مسا علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور وہی یترقب ترقم اب ادھر سے بھی جب کسی شخص میں ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ کرنا ہوتا ہے وہی کیفیت ان کی تھی کادرب رج من القومی ظالمین اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے ولما اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ سینائی پیلنسولہ وہ سیکون اس, اس کے اس سائڈ پر مدین کا علاقہ ہے اس سائڈ پر مصر ہے بیچ میں سینائی پیننسولا ہے اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب کا علاقہ ہے سہرائے سینا یہ کراس کرنا ہے اور مدین جانا ہے تلقا مدی جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب کلا کالا تو کہا آسار سبھیل امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا یعنی یہ کہ میں کہیں بھٹک نہیں جاؤں گا بھائی صحرا کے اندر ظاہر بات ہے صحرا میں نقدت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا ربی مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا سیدھی راہ پر